چاروں فقوں کا احترام کرتے چاروں مذہب کو تو عید السنت کی نگاہ میں وحدت سے دیکھتے اور چاروں اماموں نے اور فقوں نے اور مذاہب نے کوئی نقصان نہیں کیا نقصان ان کو نہ سمجھنے والوں نے پہنچایا اور یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ ہمارے سٹیٹ پر اس طرح لوگ نہیں ہیں ولاک کلین کفر رکھو مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرق کیا وختلف اختلافات کیے بادما جاؤ بلب نات باد اس کے کہ آگے ان کے پاس روشن دلیلے وہ لائے کل عموماذاب نظیم اور ان لوگوں کے لیے حساب پڑا ہوگا کیا مت کے دے یوم طبیعت جس دن روشنوں کے چہرے تفسیر ابن کثیر میں ہے وجو اہل سننا وہ تسود وجو ہو جائیں گے کچھ چہرے وجو اہل الدا بدتیوں کے چہرے آج دنیا میں دیکھو ان کے چہرے ابھی بھی ان پر جہنم کا کل چڑھا ہوا ہے فام ملی نسب دت وجو ہوم کے سیاؤ ان کے چہرے ان کو کہا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم کفر کی ایمان کے بعد فضوک العزاب ابھی ماں کن تم تک فرو بس چکو عذاب بس سب تمہارے کفر کرنے کے عام ابھی ادبت جو اور وہ جو روشن ہو کے چہرے عال سنت والجماعت ففیع رحمت اللہ یہ خدا کی رحمتوں میں ہم فیا خالد اور وہ اس میں میں ہمیشہ رہیں گے عال سنت والجماعت کا بدتی ٹونے سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے آپ کو خیال خام میں عال سنت کہتے ہیں وہ اہل شر کے البدا اہل زیر ولال اہل النار و جہن میں رات دل کا آیا تو نہیں کہ آئے تھے خدا کی جو پڑھتے ہم تم پر بالحق کے صحیح طرح وہ اللہ ظلم المیر نہیں اللہ کی ظلم ارادہ کرے ظلم کرنے کا کائنات کے ساتھ خدا کی قدرت کا بیان وہ لاف سب آواتے وہ محافلت اور اللہ ہی کے ہے جو کچھ زمین آسمان و زمین ہوئے ہیں وہ للائے ترجم و اللہ کی طرف لوٹے جاتے ہیں سارے کام اللہ تاکید ہی مزید قل تم خیر امت تم بہترین امت ہو اخرجل انداز جو پیدا کیا گیا لوگوں کے تو امرون بل معروف امر کرو گے لوگوں کو نیکی کا وہ تنہا نہ اور منع کرو گے بے دینی سے یہ منصب امت کا بہت اہم منصب ہے اگر میں امر بالمارو نہ من کر وہ تو منو نہ اور ایمان لاؤ گے اللہ پر وہ لو امن احل ہے اور اگر ایمان لے کتاب والے لکار خیر اللہم ضرور بہتر ہوگا ان کے لیے منہ ملم من نہ ان میں بعض ایمان والے ہیں وہ اکثر ام الفاظ اور اکثر ان کے فاسق فواجر ہیں نیے درو کم اللہ نہیں سکیں گے تمہارا مگر زبانی تکلیف وہی قاتل کم اور غریب مخالفین فتال کرے تم سے یولوکم ونو کم لار پیٹ پھیر دیں گے تمہاری طرف سمبلائے ان سرور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی دربت آ رہی ہے وہ ذلت و, و نماز و مار دی گئی ان پر خواری جہاں پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ رسی خدا کی اور لوگوں کے پناہ میں آ کر وہ من بدبن اللہ اور یہ وہ لوٹ گئے خدا کی ناراضگی دے کر وہ دربت آ اور مار دی گئے ان پر مشقت ذال کب ان کانو یا خرون آیا چلہ اس لیے کہ مانتے نہیں تھے خدائی آیا کوئی طلوبیا بغیر حق اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو نہ سوانا تی بس نہ فرمانی اور حق سے بنڈیں گے اب سوال یہ کہ کیا تمام یہود نسوارا ایک جیسے پھر کیسے کہا گیا کہ تو لے آؤ فرمایا لہی سو یہ سارے ایک جیسے ایک آلمتم شیر محمد صاحب لاہور کے قریب میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں وہ شرکپور کہلاتا ہے شیر محمد صاحب شرک پوری اور اس نے کہا دیوبند میں تین نور ہے اور ایک دن فجر کے, کے بعد اعلان کیا کہ آج کوئی پیغمبر کا جا نشین آ رہا ہے اور بڑے ادب و احترام سے اپنی خانقاہ سجائی مدرت سے ٹھیک کیا بغیر اس طرح کے قانون بڑھ رہا ہے بہت کا نور بڑھ رہا ہے کچھ دیر بعد اعلان کیا کہ بس اب میں خاموش ہوگا وہ آئے حضرت مولانا انور شاہ جب دار دیوبند سے لاور آئے اور لاور سے سیرت ٹانگ کا پکڑا اور کوچوان کو کہا مولو شرماوت کہاں چلو شاہ صاحب جب وہاں پہنچے انہوں نے بڑی محبت کی بڑا احترام بڑی خوشی ظاہر کی جب تشریف لے گئے لوگوں نے کہا یہ تو دارالعلوم دیوبند کا شیخ و ندیز ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ہے تو نوری آدمی پیغمبر کا آدمی ہے جا رشید پکا سچا کیا کیسا کہ آج کل ودکیوں کو یہ بڑا مچھلی کا کانٹا گلے میں چوپ گیا ہے کبھی ایک عبارت نکالتے کبھی دوسری نکالتے لیسو سوار نہیں ہے سارے جیسے مناحل کتابی امت ان کو اہلی کتاب میں بھی ایک جماعت ڈٹھی ہوئی ہے حق پر مت القائمہ ایک جماعت ڈٹھی ہوئی ہے حق پر یجلون آیات اللہ ہی پڑھتے ہیں اللہ کے دین کی آیتیں آنا لے لی رات کی گڑیوں میں وہ یسو اور وہ سربس وجود رہتے ہیں یو الاخر ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دل پر وہ یا مرو ن بل معروف اور ہم کرتے ہیں سنتوں کا وہ نہ ہونا نل من روکتے ہیں بتا سے وہ جو سارے نہ بل بڑھتے تمام نیکیوں میں وہ اے کبھی نہ سوال لوگ واقعی نے کرداروں میں سے وَمَا مِن خَيْرٍ فَلَي يُكْفَرُوا اور جو کرے یہ بلے میں سے ہر گرنا شکری نہیں کی جائے گی اللہ علیہ بالبد تقین اللہ جاننے والے پرہزگاروں کو ان لدی نے کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لگ تم جانو مموانو ورگس کام نہیں ہے گا ان کا مال بولا اولاد ہم نے ان کی اولاد من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی بولا کا صابار لوگ جہن بھی ہے ہم دور وہ اس میں بیش رہے گی مطلب ان سے خود افیہ دے رہا مثال اس کے جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کمسلری ہل مثال اس کی جیسے تیز ہو تو نہ اس میں ایک چونکا ہو تیز ہوا سر آگ کا چونکا تیز ہوا ہے لیکن کہیں سے آگ کا جھونکا ہے اصواب ہر سکا پہنچی کسی قوم کی کھیتی کو بس نے سر کا معنی کیا اکٹھے پانی جیسے اب آگ گرتی ہے اس کو کہتے ہیں تندر ایک جگہ بہت سارا پانی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چڑک پشتوں میں اس, اس کو کہتے ہیں چڑک چڑاک چڑک لان دیشی وہی چڑک چڑک چڑک ایک ہی جگہ اتنا پانی آ جاتا ہے کہ بس یہ بارات بیٹھ جاتی ہے صرف یہ ہارون شدید بارودن مبھر دن آگ کا شولہ ہے یا ٹھنڈ اور بدترین قسم کا سردا ہے جو کھیتیوں کو پہنچے تو وہ سب مزمحل ہو جائے ظلم و انفسوم جنہوں, جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا فل لت ہو پس ان کو ہلاد کر لے ہما ظلم و ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا اللہ نے بلا کن خساؤں یہ خود ظاہر ہے بنو ایمان والو لا تک تک بتوا نہ تب کو مت بناؤ راستار اپنے سوا کسی کو لایا لو نہ یہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشمنی میں وہ تم چاہتے ہیں وہ جو تم کو پریشان کرے ادب نکل <سؤال> بم دو خوب ظاہر ہوئی ان کے بو سے پھر سدور ہو اکبر اور جو چھپاتے ان کے سینے بڑھ کر ادب نالک بلایا جن کو خوب بیان کرتے تم کو آیتیں اگر ہو تم والے کھان تم بلا ہاں تم وہی لوگ تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو بلائے نہ کم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے بس ان کتابیں اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر وحیدہ نقو کم جب تم سے ملتے ہیں کالو آمن ایمان لائے وحیدہ خلو جب اکیلے ہوتے ہیں آگو والے کاٹتے ہیں تم پر کے مارے کل مو تو ماں فرمائے مر جاؤ غصے میں ان اللہ حالی ممبرات سر بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بےد ان تب سس کم ہنسن اگر چوئے تم کو کوئی بنا ان کو ناگوار گزرے وہ تصم س تم اور اگر تم کو پہنچے گنا یفر ہوا خوش ہوتے ہیں اس پر وہ ان اور اگر تم صبر کرو اتو اور تکوادار رہو لایا ترکم کا ہی نہیں بگاڑ سکے گی ان کی سازش تمہارا کچھ بھی عجیب بات جم کے رہو تصویر صبر کا معنی ہے اپنے پروگرام پر مضبوط رہنا کسی کے کہنے سے آگے پیچھے نہ ہونا اور تب تکوں کا معنی ہے اللہ سے تعلق ابدیت کا رشتہ عبادت کا سلسلہ مانگنے کا تناؤ برقرار رہنا مجاہد فی سبیل اللہ کے دو ہتھیار ایک صبر دوسرا تک تو فائدہ کیا ہے لا دن رکم قید وشیا ان کی تمام سازشیں تمہارے مقابلے میں ناکام الحمد للہ پاکستان کے مدرسوں کو اپنے اسلاف کے محبت و نتیجے میں یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے پروگرام پہ ڈٹے ہوئے اگر چیب ہے جماعت کے آس میں مجھے حکم ازانائی اللہ اللہ, اللہ ان تم سسکم حسن اگر پہنچے تم کو بلا نا گوار گزرے دے وم سی تیو بہار اور اگر پہنچے تم کو ناگواری خوش ہوتے اس پر بس ختم ہو رہا ہے ابھی ختم ابھی ختم نتیجے یہ لیکن امریکہ برطانیہ نیٹ ہو ختم وہی تصویروں اور اگر جم کے رہو وہ تب تک اللہ سے ڈرتے رہو لا یا دروکم کہیں دوم شیا نہیں بگاڑ سکے گی ان کی سازش تمہارا کچھ بھی ان اللہ بایا ملو نا محیط بے شک اللہ جو ہی عمل کرتے اس کو گھیرے ہوئے وہی نکاتا ہوں تو من اہلے یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے چلے گھر والوں سے بٹھانے لگے مسلمانوں کو مورچوں میں جہاد کے لیے سویرے سویرے آپ نکلے مسلمانوں کو جگہ جگہ بٹھا رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے آپ ادب کھڑے ہو جائیں ولہ اسمی ہونا لی سننے والے ہیں تمہارے اقوال کو جاننے والے ہیں تمہارے احوال کو یہ غزوہ عزو کا ککشا ہے عزو عہد میں مشرقین نے بڑے ناکاہانی قسم کا حملہ کیا ہے اب بہت قریب آئے آپ صاحبہ کو لے کے سیدھا پہنچے ان ہمت کو فتح مل کو منتب شرار جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے فشل فسلمانہ بزدلی فشل فسلمانہ بزدلی ہمت ہارنا بزدل کا کام ایک قبیلے کا نام تھا بدھو ہار اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بدو سلیمان بخاری اور مسلم میں عبداللہ اللہ بن مسعد سے کتاب المغازی میں بھی تصویر میں ان دونوں نے کہا کہ پٹ نہیں ہے کہیں بھاگے تو اچھا ہے ول اللہ نے ان کے ساتھ دوستی نبھائی اور ان کے دلوں کو سہارا دیا اور وہ باگنے سے باز آئے اور یہ سوچ گئے کہ دبھی کو چھوڑ کے جائے تو کہا وہ فلے تو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو یہ کوئی پہلا موقع ہے نئی بات ہے وہ لگتا دور تم اللہ بے بدر تم ادل اور یقیناً مدد کر چکے ہیں تمہاری اللہ تعالی بدر کے موقع پر درا لے کے تم بے سرو سامان تھے اضلاع جب دلیل جیسے عدل جب و تپ اللہ سے ڈرو لال تشکرون تمہیں شکر کرنا چاہیے استپول کم د کم اور ابو کم جس وقت کہنے لگے مسلمانوں سے آیا کافی نہیں ہے تم کو کہ امداد دے تم کو تمہارا رب تین ہزار فرشتے بھیج کر اللہ اللہ میں مشرقین تین ہو گئے جو مسلمان ہزار کہا تین ہزار فرشتے بھیجتے پھر پتہ چلا کہ بنو افان اور بنو اسد آ رہے ہیں پانچ ہزار اور میں پانچ ہزار بیچ دوں گا بلا ہاں تصبیروں اگر تم جم کے رہے وہ تب تک پرزگار بنے رہے وہ یا تم منفور اور آ جائیں تم پر یہ فیض سکا سے من خطب ہے ہا جائم دید مدد دے گا تم کو تمہارا رب خم ستیالہ پھر منل ملائی پانچ ہزار فرشت ہیں نشاندار سب کے سروں پر پگڑیا مسمین متبین ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہری پگڑی تھی تو بی جے پی نکل آئے دوسری روایت یہ ہے کہ سیاہ پگڑیاں تھی تو رواف نکل آئے افوات ہے مشترکات ہیں لیکن جلال سیوتی نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ غزوات میں بلائک کے پگڑیوں کا رنگ پیلا تھا پیلا پیلا نہ ہرا نہ بھرا پیلا رنگ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ مجاہد کے لیے پگڑی کی بھی ضرورت ہے <خصفح> اور دنیا جانتی ہے کہ داڑی اور پگڑی والے جہاد میں سب سے آگے رہے اور یہ بے داڑی بے پگڑی ان کو مشکلات بہت پیش آتی ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی نیکی سے اور دین سے محبت کرتے ہیں اسلامی حکومت ترکیہ انہوں نے ایک موقع پر مجاہدین کو کہا تھا فوج کو کہ بغیر پگڑی کے جہاد کرو تو ناراض ہو گئی فوج شیخ محمد عابد سندی حرامین شریفین میں قاض الفساد تھے بادشاہ ترکیوں نے ان سے درخواست کی انہوں نے ایک کتاب لکھی اس موضوع پر کہ ضرورت جہاد کے لیے عسکری فوجی سپاہی پگڑی اتار سکتے مارا اس پر کہ اتارو لا الہ ترغیبی کی اتاروں لائے نہ لکھو اور نہیں بنائے اس کو اللہ نے مگر خوش خبری تمہارے لیے بعض علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ فرشتوں کے آنے کی ضرورت نہیں بولے تتمین کلو مکمب اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے سے من نظر نہیں ہوتی ہے مگر اللہ کے ہاں سے جو حکمت والے ہیں لکان تاکہ کاٹ کے رکھے طرف ہم لینگو ایک جتنا کافروں کا او ہم یا ان کو زلیل کرے فجن کلیبو پس واپس ہو جائے نہ مراد خائے بخاصائ بخاص طالب علم امتحان میں راسب لکھا ہوا اس کے نام کے اور ہے بڑا تیس مارکھانڈ سیاسی لیڈر طالب تھا باپ اس کا آیا کہ امتحان کا کیا ہوا کہا آپ کی دعا سے مورنا صرف بھی دعا سے اول آیا اس کو بوٹ پہ لے گیا اس کو کہا کہ دیکھو کسی کے ساتھ نکے مقبول کسی کے ساتھ چاہیے چاہیے دن جنتا ممتاز لیکن آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے آ صرف اگر دنیا میں کوئی قابل ہے تو وہ یہی اس کے بعد غریب نے دس کلو میٹھائی بنائی جوڑے خریدے میرے پاس لے ہے حضرت آپ کی دعا سے میرا بیٹا راسب ہو گیا تعلیم غریب سر کٹے چپل ہارٹ گئے محض نے اسلان پچا گئی اور غریب کے لئے خبر شوشی دے ہوٹل میں لائے گا جو پینشن اللہ نے فائدہ وغیرہ چلے پر آسم فرسو ہوئی گی نا راسب خائب, خائب نامرات لے سلک امن المرش ہے نہیں آپ کو کسی معاملے کا اختیار اے پیغمبر او یا تو بالے ہی یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے او یعذبہ عزبہ ہو یا ان کو عذاب دے فہن ہوں ظالم البسی ہے ہی ظالم آیت قریبا میں پیغمبر کو تسلی ہے کہ حضرت نظام تک کا خدا کے ہاتھ میں وہ جس کو چاہے ایمان دے اور جس کو چاہے کفر پر برقرار دے آپ تسلی رکھیں اس عائد پر تفسیر ساوی کے اندر کچھ نوٹ سے نبی کے اختیارات وغیرہ پر اس کا جواب حق کے کلثر دل کے سرور میں دیا ہے فصل مختار کل یعنی دل کا سرور وہ لائے ماں فر سماواتی وہ ماں فر اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں یغفر پھر می شاہ واف فرماتے جس کو چاہے وہی عزم شاہ اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے وہ اللہ غفور الرحیم لگانا میرے نمشہ بخاری مسلم میں ہیں کہ ازم احد میں آپ کے سر میں خود کی کٹ, کڑیاں گس گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کا سر پٹ گیا اور خون بہہ رہا تھا اور آپ فرماتے تھے گے کیفیو قوم چھٹ راس ابھی یہ ہم بہت ایسی قوم کیا کامیاب ہوگی جس نے نبی کا سر زخمی کیا دان توڑ دی لائے لائے لیکن اس دوران بھی آپ میدان بنا ہے ابو طلحہ پر دکے ہوئے تھے شرقین نے ہر طرف سے تیر مارے لیکن اللہ نے نبی کو اور ان کی ہمت پر محبول صحابہ کو محفوظ کروایا جہاد کے زمن میں تقوا کا ذکر ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی دی ہے تقوا کیا اور میں ایک ربا اور سود ہے یادینا منو ایمان والو لتا گل ربا دفم مدافع نہیں کہا سو چند چند بت اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو آیات بقرہ کی سورج مفرت کی حرمت میں اور یہ سورج مرکب کی حرمت میں سودی مرقم اس کو کہتے ہیں کہ پانچ سو دے دیے اگلے سال پانچ سو پانچ دے گا اور پھر اگلے سال پانچ سو پانچ کی سود دے گا اور سودی مفرد وہ ہوتا ہے کہ جو رقم ہے بس اس پر جو سود ہے وہ آئے گا بلکہ یہ سود پر سود نہیں آئے گا دونوں بنا ہے اور اس پر اجماع امت ہے اہل حق کا اتفاق ہے اس پر اے ایمان والو نہیں کھاؤ رے ماں چند در چند و تپ اللہ لا سے ڈرو لال لم تم لیو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مسلمان قوم کی کامیابی اس میں ہے سوچ سے بچے سوچ سے بچنے کی ایک تدبیر تھی اسلامی بے لیکن تدبیر غلط ہو گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو وہ تدبیر کافی نہیں ہے ارے باقی عربت سے بچنے کے لیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی بینکاری بدسور سودی بینکاری نام کے علاوہ کوئی مرحلہ اس کا جواز کا نہیں آج تک اس پر تیرہ کتابیں لکھی گئی میرے ایک ایک صفحہ اور ورا کو سطر دے گا ظاہر ہے اگر کوئی ایسا نظام ملے کہ مسلمان سود سے بچے تو احسان و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے لیکن افسوس ماں پہ تزر کی گمان کا تو ربینا اوکھا تھا وہ دزڑف اندہ اوکھا تھا غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف ایک مکر ایک خدا ایک سازش کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ اچھی نیت سے یا بری نیت سے ہم احوال قلب نہیں جانتے لیکن جو موقع سامنے آیا ہے وہ قابل اعتراض وجوہات میں نے پہلے بتایا دو بجے واضح ہیں ایک تو ان کا تمام نظام اسٹیٹ بینک سے ہیں اور وہ عالمی سود کی منڈی ہے یہ بھی اس کا ایک روکٹ ہوا اور کوئی ذریعہ ان کے پاس مال بڑھانے کا نہیں جو کہتے ہم نے لوگوں کو دیے زراعت بھی دیے تجارت بھی دیے ادھر وہی کر رہے ہیں جو دیا تھا وہ مال سارا پھنس گیا لینے کا کوئی ذریعہ نہیں یہ اسٹیٹ بینک میں داخل کرتے اور اسٹیٹ بینک ان کو ساڑھے تین فیصد دیتے ڈیڑھ کے اندر اندر یہ ڈونروں کو دیتے دو آپس میں بانٹتے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نام رکھے تکا پھول مرابہ تولیا مزاربا مشارکا اتدا اتا گڑا ولدراگا لیکن ان اصطلاحات کو بینک نے قبول نہیں کیے یہ اصطلاحات بینک کے گیٹ پر رہ جاتے ہیں جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں آل بھی سوت کا طریقہ کار ہے یہ خود اس کے مرتکے ہوئے اس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی دودھ خریدے اس کو پتہ ہے کہ اس میں موت بھی ہے یا گوشت خریدے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ خزیر کا ہے لیکن باہر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو گوشت دیں گے وہ بچڑے ہی کا ہوگا تم اس کو بچڑے ہی مان لو اور ہم تمہیں جو دودھ دیں گے وہ صاف ستھرا ہوگا پتہ ہے کہ اندر موت ملا ہوا ہے خوب جانتے ہیں کہ اندر گن سات ہے تو آپ کے اس کہنے سے شریعت کہاں تبدیل ہوتی چار سو فوپا نے اس پر غور کیا ہے پچہتر کے قریب صاحب قلم ہیں ان کی تحریرات ہمیں موصول ہوئی ہے اور نام نہاد اسلامی بینکاری ماہنامہ الحسد خصوصی نمبر شائع ہو چکا ہے میں نے عماوی مغل کو حکم دیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ بھی لکھو کتابیں لکھنے کا کیا مت ہے کتابیں لکھنے سے مرزا قادیانی نبی ہو جائے گا کیا ہمیں جواب دینے سے فاضل صاحب جو ہے کیا وہ بدت شرک سے بچ جائے گا مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ مفتی محمد یوسف گنری نے لکھا ہے حضرت بنڈوری نے فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان سلف ہو چکا ہے ہر کتاب کتاب نہیں ہے بس کتابیں کتاب والے کو جہنم پہنچا دیں hmm. کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تو میں استفار کروں اور پہلی مجلس میں میری موجودگی میں حضرت مولانا تقلی عثمانی مد الز نے اور جس وقت مولانا سلیم اللہ نے پہلی منزل بلائی میری موجودگی میں جب مولانا نے ان پر واضح کیا تو فرمایا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا میں استاذ کے ناراض ہونے کے بعد اور اس کو غلط سمجھنے کے بعد میں نہیں رہوں گا لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد نظریے دوسرا ہو گیا ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پکڑ ہے خدا کی طرف سے اتنے بڑے ارتقاب کے باوجود بھی یہ لوگ تر سے بس رہے ہوئے اور, اور زد اور احنات پر آئے اے ایمان والوں نئی خا و سود بڑھ چڑھ کر اب چڑھ کر جو ان کے ذریعے ہیں ان کے پچاس فیصد ہے جو ویسے لوگ ہیں ان کے دس اور بیس فیصد فائدہ ہے یہ عجیب شرع سود میں بھی اضافہ ہو کبھی ہو زیادہ ہے بڑھ چڑھ کر وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو نہ اللہ کم تم ریو تاکہ تم کامیاب ہو و تکار اللہ تھی او <لِلْكَافِرِيد> بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے واضح اللہ اور رسول کہاں مانو اللہ رسول کا لاللہ گم تو رحم تاکہ تم پر رحم ہو جائے علماء دین کہتے ہیں یہ عجیب منفرد جگہ ہے جہاں سودخور مسلم کو کافر کے ساتھ سزا دی گئی وہ ایک دسل کافری ہمیشہ مسلم اور کافر کی سزا کا فرق ہوتا ہے لیکن ایک ایسا مومن جو سودی نظام کا رکن ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کافر والی دی جائے گی شاید حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے کہا مانو اللہ اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو جائے اللہ اور رسول کا کہا مانو ہمارا نہ مانو وہ ساروں مغفرت ان بر رب اور آگے بڑھو مغفرت کے لیے رب کی طرف سے وہ اور جنت کی طرف ایسی جنڈت و سماوات وغیرہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے وہ اجتکل منتقی جو تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے متقی کے مانے سوچ سے بچنے والا اللہ جی نہیں ان شکون یہ وہ لوگ ہیں جو حرض کرتے ہیں خوشی اور غم میں ولکھا زمین اور دباتے غصے کو جیتے ہیں غصے کو گز بول رہے تھے غصہ آئے مگر اظہار نہ کریں غصہ نہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے سمجھ گئے غصہ تو آئے لیکن موقع صحیح دیکھ لو اللہ ولافینداس اور درگزر کرنے والے لوگوں سے اللہ وحب المحسرین اور اللہ پسند کرتے ہیں افسان کرنے والوں کو سوال اللہ وقص آخری والذین اضافہ فادوا حشت اور وہ لوگ جو کر گزرے گن بے حیائی کا کام اوزلب الفسوم یا ظلم کرے اپنے ساتھ ذکر اللہ یاد کرے خدا کو بس تقرر پس یہ معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے اور میں افرست بہ اللہ اور کون ہے جو بخش گناہوں کو سوائے اللہ کے وم یو سر علامہ فالو اور عزت نہیں کرتے اپنے کیے پر اوم یا لمن اور یہ جانتے ہیں کا, امیر ربے کی سز... کا جزا اوم بخش رب الو کا جزا بخش رب کی طرف سے وہ جن اور جنت ان تدرین تخت الحال کے بہے گی اس کے نیچے نہرے خالدی نفیہ بیش رہیں گے اس میں وہ نی مہاجر کیا خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا خدمت قبل کم سنن یقیناً گزرے تم سے پہلے رو رسم طریقے انداز حسرت ہے آدت ہے سننسی پس چلو ملکوں میں فن زرو دیکھو کہ پھکانا کے بد المقد کیسے رہا انجام جٹ والوں کا ہاتھ بیان الس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وہ دم وم عزت اور ہدایت اور نصیحت پرہذگاروں کے لیے ولا تہن سستی مت کرو ولا تحزن غمگین مت ہو گھبراؤ نہیں وان تم لاؤ تم کامیاب ہوں گے ہر میدان بہن کون تم مومنی اگر ہو مومین ای تم قرح اگر چوئے تم کو کوئی زخم قرح اور جرح دو زخم ہے جو پھٹ کی خون نکلے اس کو جرح کہہ دے اور جو سوجے پھٹے نہیں اس کو کرہ کہہ دیں کرا ہوا اگر پہنچی ہے تم کو عہد کے موقع پر تکلیف فقت مسل قوم کرو بس, بس تحقیق پہنچ چکی ہے مشرق قوم کو بھی تکلیف ہے اس جیسی جب آدمی کو بتاؤ کہ میرا دشمن بھی زخمی ہے وہ بھی مر رہا ہے تو خوش ہو جاتا ہے خدا ہے دشمن کے مان اوڑان دی تو ماں جگر اور پس برم خوشحال آیا ہوا دو تاریخوں کی لڑائی ہوئی ایک زمانے بے آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک نکاح مجھے یہاں مارا ہے اور یہ کہتے ہوئے ڈراق گرتا تھا پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا کہ بہت مارا ہے میں تو وہ جو مارنے والا تھا اس کو میں نے پٹائی لگائی تو وہ جو پٹا ہوا تھا پہلے کا وہ خود بخود ٹھیک ہو گیا جی پٹائی میں نے اس کی لیے ٹھیک نہیں ہو, ہو گئی تسلی ہو گئی ان سے کہ میرے ذارب اور ظالم کو مورد سزا نے سزا ٹھہرایا قرآن سنکس یہ ثابت ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں سزا دی جائے و تل کا ایام و نو داو اور یہ دن ہے جن کو ہم اوپر نیچے کرتے ہیں لوگوں میں گھماتے پھراتے ولیم اللہ اللہ منو اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو ویز تک زمین گم اور بنا لے تم نے بازوں کو شہید یا تو شہادت کا درجہ مراد ہے یا یہ کہ اس واقعے کے گواہ اللہ الظالمین اور اللہ پسند نہیں کرتے ظالموں کو یا تو یہ کہ تم سے جو پیغمبر کی نافرمانی ہوئی پچاس تیر اندازوں کو جو درے میں بٹھایا وہاں سے ہٹ گئے اٹھتیس آدمی تو یہ سلوم اللہ کو پسند نہیں دی یا یہ اللہ صلی یحب الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلطی پر خدا نے تمہاری کو ٹکائی لگائی ہے لیکن مشرق ظالم خدا کو پسند نہیں ہے ناپسندیدہ کو تمہارے سامنے زوراور کر دیا سزا کے طور پر ولی عما ہے صلی اللہ منو اور تاکہ خاص کر دے اللہ ایمان والوں کو ویم حقل کا اور مٹا کے رکھ دے کا فروغوں اب ہنسے میں تم الجنہ آیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے ورم مایا الم اللہ اللہ زیر اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد والوں کو تم میں و عالم سوابری اور نہ ظاہر کیا جمنے والوں کو یہ تو امتحان ہوگا بلقد کن تم تمنو دل کہو تم قبلو یقیناً تم تھے آرزو کرنے والے مرنے کی اس سے پہلے کہ ملو فقد رہے تم لو مل رہے ہو وہاں تم تم دیکھ رہے ہو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ افسوس کرتے تھے اور آرزو کاش کے موقع ملے یہ موقع آ اب مبارک اوام محمد اللہ رسول رضوئے خود میں یہ اندوہناک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوٹ کی کڑیاں گھس گئی دندان مبارک شہید ہوئے آپ ایک کھائی میں گر گئے اور صاحب آپ کے پاس جمع ہو گئے مشرقین نے بڑا زور لگایا کسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے دیکھ کر رہے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھوڑی دیر کے لیے جو آپ زخمی ہوئے تھے صحابہ پریشان ہوئے ایک شخص آپ کا شبیر تھا وہ اس غزہ میں کام آیا اور اس کی لاش کو دیکھ کر بس صحابہ ڈر گئے کہ شاید میں ہم پر اضران چاہیے اور صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی اس پر رب العزت نے عرایات میں تنبیب کی نئی حضرت محمد مگر ایک رسول اد من قبل رسول یقیناً گزرے ان سے پہلے بھی پیغمبر انبیاء تو اکثر دنیا سے چلے گئے صرف زمین میں ایک زندہ ہے حضر اور آسمان میں ایک زندہ عیسا بسی باقی تو سارے گزر گئے افمان تھا اگر پیغمبر اسلام فوت ہو جائے او پوتے رہ یا شہید ہو جائے ان کلب تم الا آفے کو تم پلٹ ہوگے اپنے ایڈیوں کے بل امین میقلی بلا کے ہیں اور جو پلٹے ایڈیوں کے بل فلیہ اللہ سید بس اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بس دلّ الشاکری اور ان قریب بد دے گا اللہ قدرداروں شاگر قدردار موت اللہ کے حکم سے آتی ہے زی روح نے مرنا ہے وہاں کا نلی نفس انتبوت اللہ بےج للہ نہیں ہے کوئی انسان یا ذی روح کہ فوت ہو مکر اللہ کے حکم سے کتاب موت وقت شدہ ہوتا ہے امیور سوابد دنیا ڈوتی ہی بنا جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا بدلہ دے دیں گے اس کو اس میں سے امیور سوابل آخرا جو چاہتا ہو آخرت کا بدلہ ڈوتی ہی بنا اس کو اس میں سے دے دیں گے وہ سدرین اور غریب بدلا دیں گے کو و کامن کاماؤ ربیون کثیر کتنے پیغمبر تھے جہاد کیا تھے ان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں نے بطیروں رہے ربیون خداوا نے اب کثیر آرا پاٹ کر کے تھے کتیر کتیر کٹیر بہت پما واہن ہوں نمو سست ہوئے لما سوابی سبیر اللہ ان تکلیفوں سے جو ان کو پہنچ رہا ہے خدا میں وہ ماں دف نہ کمزور ہوئے وہ مستقارے اللہ حب صابرین اللہ خوب پسند کرتے جمنے والوں کو اس تکلیف کے وقت وہ کیا کہتے تھے دعا مانگتے وہ ماں کا نہ تو ان کی بات مگر رب نا ضرو بنا رب ماں فرما ہمارے گنا وہ اسلام نہ ہماری بھی امرے نہ ہمارے معاملے میں وہ سب تک دامنا کے رکھ ہمارے پیر منصورنہ لل الْكَافِرِينَ کا فرین مدد فرما قوم کا جہاد میں مجاہد کے لیے دعائیں بھی بہت ضروری ہیں پاتاؤ ملاؤ ثوابط دنیا و حسن ثوابرا پس دے دیئے ان کو اللہ نے بدلا دنیا کا بہترین بدلا آخرت کے ثواب کا ہے اللہ یوح مل مفصری اور اللہ پسند فرماتے افسریوں کو الجین بنو وہ مسلمانو ہندو تیو اللہ جی نرو اگر تم اطاعت کرو کافروں کی لٹا دیں گے تم کو اڑیو کے بل فتن پری بو پس پس پلٹ جاؤ گے تاوان اٹھا کر بل اللہ مولا بلکہ اللہ تمہارے کار ساز ہے وہ خیر ان ناسرین و رو بہترین خدا کی مدد کیا مستحق سن ان کی فی کلو بلین کفرو باش رگو بلّا ابھی ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رو مسلمانوں کا مسلم ان کے شیر کرنے کے اللہ کے ساتھ مشرق اور بھی کے دل میں معاہد ہو کر ہوتا ہے ان کے راستے روکتے ہیں ان کے مقابلے میں جگہ خریدتے اور اپنے ماں بناتے ہیں معلوم یو نزل بھی سلطان وہ شرک جس کی اتاری نہیں اللہ نے کوئی دلیل وما ان کا ٹھکانا آگے وہ بے سب ذالی اور نہ کالا ٹھکانا ہے صاف ہوگا فرمایا مسلمانوں کو خود میں فتح ہو گئی تھی لیکن پیغمبر نے پچاس سال تھی عبداللہ یوکرین کے سربراہ میں بٹھائے ایک درغے میں وہاں سے مشرقین کے آنے کا اندیشہ تھا ہمیں فتح ہو یا شکست جگہ جب فتح ہو گئی تو ان میں اختلاف ہو گیا بازو نے کہا آپ تو کوئی مقصد ہی نہیں بیٹھنے کا بازو نے کہا حکم میں بیٹھنا پڑے عبداللہ عبد اللہ جو میئر ساتھی رہے گئے اور ٹک کی سوتر خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے مشرقی کا جت لے کے وہی سے آئے بارہ کے بارہ کو شہید کیا نیچے اترے پیچھے سے مزلوانوں کو مار و سو دقا کو ملا تھا کا کہ وہ وعدہ کہا گیا جواب اور یقیناً سچا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنا وعدہ اس جب تم مار رہے تو انہیں بھی ہی اللہ کے حکم سے ازا اذا تم یہاں تک جب تم بزدل ہونے لگے وہ تنازع تم خل عمر اور اختلاف کرنے لگے جنگی تدبیر میں وہ اترے یا نہ اترے وہ آسوئی تم وہ نافرمانی کرنے لگے بمباد مارا کما تو ہم بات اس کے کہ دکھایا تم کو وہ جو تم چاہتے تھے فتح ہوا نہیں من بن کموری دنیا تم میں باز دنیا چاہتے تھے وہ من کم میوری اور تم میں باز آخرت چاہتے تھے تم سرف کمان ہوم پھر پھیل دیا تم سے ان کی طرف تاکہ کہ آسمانے تمہیں القضافان کو اور اب معاف کیا اللہ نے تمہیں لیکن ایک ظالم اپنی تفسیر میں یا صحابہ کو بر بلا کہتے ہیں تفہیمات میں بھی ہے تفیم اور قرآن میں بھی اللہ وزو فضل للمؤمنین اللہ فضل والے ہیں مسلمانوں کے حق میں اسٹو جس وقت تم چڑھتے گئے ولا تلو ڈالا دل اور موڑتا نہیں تھا کوئی بھی ورسونی تو کم بھی اور پیغمبر پکار رہے تھے تم کو پیچھے سے یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے شکست تھے کے بھاگ گئے پہاڑ پہ چڑھ گئے پیچھے سے نبی آواز دیں کہ بھاگوانے آ جاؤ ندی کوئی چیز ہے ہر موقع میدان میں مضبوط کرے فافا بکم غم بم بے غم بس بدلے میں دیا تم کو غم در غم جو ڈر سی وہی مر سی نکاح لات کہ تم غم گین نہ ہو الا ما فات کم جو تم سے فوت ہوا جب نبی کی موت کا سنا پھر زندہ ثابت ہوئے تو اپنے کو بھول گئے ولا ماں کم اور نو جو تکلیفیں تمہیں پہنچی منشا بک فلفاد کا کل تو حاضر ول خبیر دل غم میں امن تنوا سا پھر اتارا تم پر اس غم کے بعد عمل اونگ کی شکل میں اونگنے لگے اومنے دل ہاں نہ جھوٹا جھٹا دل کہتے یہ امنتن نو آسن امن ام کی شکل میں آئے عجیب بات ہے جہاد میں امنا دلیل فتح ہے درس میں ام دلیل حیرمان ہے تبلیغ میں اگنا سکینہ آنے کی دلیل ہے سکینہ آ رہی ہے سکینہ آئے تو اگنا تین وجہ سے ہے یا تو کھانا زیادہ کھایا یا نیند پوری نہیں ہوئی ہے جس کا اصلاح ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کسی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرما ہے یہ تجرباتی باتیں ہیں پھر اتارا تم پر اس سدمے کے بعد امن ہوں کی شکل میں یشا تو آئے ختم من کم جو ڈھانک رہتا ہے گروہ کو تم میں ابو تلہا کہتے میرے ہاتھ سے تلوار کنتیم تو من خو اور ایک جماعت تھی تو ان کو خواہشات دلائے ان کے جیو نے یہ ذنو نہ غیر الحق گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحک زندی یا جاہلوں کی طرح گمان کیا گمان یہ تھا یا کولو نہ کہتے تھے ہلام شی ہائے نہیں مانی گئی ہماری کوئی بات ہم نے تو کہا متاؤ میدان پہ مت لڑو کل امر کل آپ فرمائیے اختیارات سارے اللہ کے ہیں یقفون فی افسم یہ چھپاتے ہیں دلوں میں مالا جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے یقولون یہ کہتے لوکا نلم نلم رشی کو دل ہونا اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار جنگی تدبیر میں نہ مارے جاتے یہاں یہ منا کر دین نے بنا بگڑ گیا ہماری بات نہیں مانی گئی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ورنہ نہ مارتے موت سے کوئی بچتا ہے کلو کل تم بھی بھوت کو اب فرمائیے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں اخبار میں آیا گھروں میں گھس گھس کے مارا گیا ربرزین کچھ بال ہی ملک لام گے یقیناً پہنچتے وہ لوگ جن پر موت لکھی ہوئی ہے اپنے گرنے کی جگہ میں ولی لِيَ سلی مَا فِي صُدُورِكُمْ کو اور تاکہ جانچے اللہ جو تمہارے سینوں میں ولی او مافِ سمافی کو اور بے خالص کرتے جو تمہارے دلوں میں عَلِيمٌ بِذَاتِ سدور اور اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید ان الزین ط مل کم یوں منتقل جماعت بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم سے اس دن جب تو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی انس مش تو دماغ کا سب بے شک پسلایا ان کو شہ ان کے پاس کرتوت سے لیکن والداف اللہ عرحم اللہ نے معاف کیا انہیں تو رافیزی اور مودو جی کیوں معاف نہیں کرتا ان اللہ غفور حلی بے شک اللہ بکسنے والا بردار یا اللہ جی نہ بنو وہ مسلمانوں لاطکوں کلینک بھر مت بنو مان ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا وہ قابل خوان کہنے لگے اپنے بھائیوں سے الارض جب وہ چلتے ہیں زمین نوکانو غزن یا ہوتے ہیں غازی لو لوکانو ایندنا کری ہمارے پاس رہتے ماما ت مرتے و ماں بو نہ قتل ہوتے لیے جان اللہ عزان کا حسرت بھی کلو میں تاکہ ڈال دے اللہ یہ افسوس ان کے دلوں میں واللہ اللہ یو ہی وہی میت اللہ زندہ کرتے مارتے بھی اللہؤ بھی ماتا ملو بصیر اور اللہ تمہارے یہاں کو دیکھ رہے ہیں وہ لو دل تم بھی سبھی لائے او مو تم اور اگر تم قتل ہوئے رائے خدا میں یا مرے لمق فر تم من اللہ و رحمت یقیناً بخش اللہ کے یہاں سے اور میروبانی بہت بہتر ہے اس مال میں سے جو یہ جمع کرتے ہیں یعنی بہت کوئی تو نہیں شہید ہونا کوئی برباد ہونا تو نہیں اور کامیابی ہے وہ لگ تم ہو اگر تم مر گئے یا کتل ہوئے لئے تم شروع تو اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے پیغمبر کے جمیل اور شیام اخلاق فبیمارحمت من اللہ لین دل ہوم یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نرم ہوئے آپ ان کے لیے اللہ کا شکر ہے طلبا کے حق میں آج مسکین بے انتہا نرم ہو بہت مثال نہیں اس لیے تو ہزاروں جگہوں راس اور رئیس بغیر ہو تو کوئی قریب نہ آئے اور وہ جو خرش فرش ہے وہ ایک انتظامی حیات ہے وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ آئی جمال جماعت اور جماعت جلال دونوں کا مجموعہ ہونا چاہیے اللہ اللہ کا فضل ہے کہ پیغم پر آپ بہت نرم ہوئے ان کے لوکن تو فضل اگر آپ ہوتے سخت رلی القلب کر دل لذن دو میں نہ ہونے بھاگ کڑے ہوتے آپ کے ارد گرد سے اور ہمارے ارد گرد اتنے جمع رہتے ہیں کہ دنیا آ کے حیرت کرتی اور یہ تو احوال کی وجہ سے داخلے میں سختی ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبا بھی واپس کیے گئے مجھے تعجب بھی ہے کم از کم فضلہ جو آتے ہیں اور ان پر کوئی داغ اور وہ نہیں ہے صاف معاملہ ہے اور وہ یہ ازر کرتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ملک کی حالات کی وجہ سے ہم نہیں پہنچے تو یہ ازر معقول ہے مارج ہے کم از کم وہ ذرا تو مغروف نہیں کرنا چاہیے اللہ بس یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نرم ہو ان کے لیے اگر ہو سخت یا سن دل بھاگ ہوتے آپ کے یہاں سے فاف آن ہوم معاف فرمائی ہے وسطرنا دیکھو صحابہ کی سفارش کی جو غلطیاں غلطیاں ہوئی معاف فرمائی وسطم دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے مشاور ہوم فلم امر اور اب مشورہ کریں ان کے ساتھ معاملے کا وہ ایک مشورہ کیا تھا نا کہ وہاں بیٹھو نہیں بیٹھے تو اگر خفا ہو گیا نہیں غلطی ہے معاف کر دے میں بھی کہتا ہوں کہ معافی مانگ گئے اور مشورہ کریں ان کے ساتھ معاملوں میں مشورہ بڑا چھوٹوں سے ہی کرتا ہے باپ بیٹوں سے ماں بیٹی اور بہ سے استاد شاگردوں سے فیضا کم لیکن جب آپ ارادہ کر لے پتوکل اللہ پر بھروسہ کیجیے اللہ پر ان اللہ بلب تو بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توکل والوں کو سہارا مشورہ پہ نہ کریں سہارا اللہ کے فیصلے پہ کرسر قم اللہ املا غالب القوم اگر مدد کر دے تمہاری اللہ کوئی غالب نہیں آ سکتا وہی اور اگر بغیر مدد کے چھوڑ دے پغنزل انسر قم بمبا دی کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد وہ آل اللہ فلیت و کلبو اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو ایک رزا میں ایک خوبصورت چادر گم ہو گئی ہر ایک انتظار میں تھا خوبصورت قیمتی شال ہے شاید مجھے ملے وہ گم ہو گئی بعض قیمتی چیزیں گم ہو جائیں وقتوں کے آشی سوچو ایف پی ہو کے لوگ ہمارے اس محلے میں ایک بڑی عورت تھی وہ یونیورسٹی کے اندر بڑے ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی اور بہت ادب وہ احترام کرتی تھی افسم جلو کا اور اس عاجز اور فقیر کا حج کے لیے گئی واپسی پر ایک گڑیال لائی ادھر لگایا بڑا گڑیال تو میں لوگوں سے کہتا سونے کا ہے <تصفح> سونے کا ہم <تصفح> بھی ایسی باتیں کر چند دن بعد اس نے پیر کر لیے شام کو مجھے کمیٹی والوں نے کہا یہ گڑیاگ کا ہے میں نے کہا نہیں ہے مؤزد صاحب گڑیا ہے ایک اور مؤزد کا اس نے کہا یار مجھے بھی معلوم نہیں ہے چند دن گزر گئے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سونے کا گڑیاگ ملے گیا وہی وہ مؤزد کہتے اندر سونے کا تھوڑا ہی تھا سمجھ گئے کمیٹی والے سب ایک دوسرے کو دیکھتے کہ وہ سونے کا تو ہی تو ایسے ہی مشہور ہو سونے کا نہیں تھا تو یہ سونے کا سمجھ کے اتار کے لے گیا دکاندار کو کہا یا سونے کا ہے پاگل کے لیا سونے کا گیا اس لیے کہتا ہے کہ سونے کا نہیں تھا تو میرے پاس ایک تسبیح تھی وہ سہرمونے کی بنی تھی منصور بھائی لیتے ہیں ایسی چیز لاتے ہیں کوئی ایسی تو نہیں ڈالی جو بہت بڑی قیمتی ہے وہ تو بہت بیچیں گے لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ بھی دا کنڈے زویا سخب ہوا تو میں نے مشہور کیا کہ یہ بڑی قیمتی ہے اور یہ پچیس ٹیچرس بھی ہے وہ گم ہو گئے میں نے اعلان کیا کہ جو طالب علم لے آیا اس کو پانچ سو روپے دوں گا طالب علم میرے پاس آیا پانچ سو روپے اور معافی اور اس کو مشہور نہیں کرنا اور لوگ یہ وعدہ کریں میں نے کہا تھا تصویر نکال گئے <تصحق> اللہ اور بھی بڑے اجیب ہو رہا ہے وہاں کا ندی نبی اب شان شاندی پیغمبر کی کہ وہ خیانت کرے غل یا غلو یا یہ غلط سے ہے اور وہ غلا سے ہے غلا سے غلول کہتے ہیں اخبش مغنم بدود انبیر قبل ان تبلا بہت تقسیم غلول پشتوں میں ہے غلا اور اس کے مرتکب کو کہتے ہیں غل باز پشتوں میں غل چکے بروز بر نے بن سکے شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ غلا کرے چوری کرے اور بھائی اور جو غلا کرے بغیر جان کی چیز اٹھائے یا کہ بیما غل لیا ہوا آئے گا اسی چیز کے ساتھ جو اس نے غلا کیا ہے قیامت کے لیے اس خیانت اور چوری کے ساتھ بخاری میں ہے ایک آدمی آئے گا اس کے گردن پر اونٹ ہوگا چوری کیا ہوگا ایک گردن پر گائے ہوگی بکرا ہوگا فرمایا میں بازوں کی گردنوں پہ زمینیں ہوگی پلاٹ چور زمین چور اور کیا کہے گا سی بہت اگسنی یا محمد تو یا محمد کے نعرے لگانے والے بغاری میں سارے قل جبل سارے قل بکر اور سارے کل بانس و دگسنی اگسنی یا محمد مستفی فریاد بطور محبت اور ناد کے معاہد کا تو جائز ہے لیکن یہ عقیدے کے چور اور سنگتوں کے خائل یہاں ڈپٹی کمشنر نے اجلاس بلایا تھا بہت وقت ہو گیا <سؤال> شفیق الرحمان نام کا دوست ہوتا یہاں درس میں بھی آ کے بیٹھتا تھا تو ایک دن مجھے کہا میٹنگ میں آ جاؤ میں چلا گیا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل گئے کیچڑی پکی ہوئے سب بیٹھے ہوئے میں بھی اپنے علماء دیو کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا مجھے کہتے ہیں بتاؤ کیا ہے کیا کرنا ہے میں کائ کی لیے لوگوں کو چمک دیا ہے یہ ڈھا نہیں ہو رہے ہیں واردات نہیں ہو رہی ہے اس کو روکے میں نے کہا وعدہ ہے کہا میں نے کہا اچھا تو جو کپڑا چوری کرے یا سونے کی دکان توڑے یا بینک توڑے اس کو پکڑائیں گے کہا بالکل میں نے کہا جو سنت توڑے جو توحید میں چوری کرے شرک اور بدت میں نے کہا یہ قطار پورا یونی کا بیٹھا ہوا ہے کڑی ہنگوا ہو گیا تھوڑا کام شیزان بنے لیا سے اس کے ہوتے ہوئے میٹنگ نکلے میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا میں رہوں گا تو ان کو کہا چاپ رک جائے تیر پھر, پھر بلا لوں گا شفیق رحمان مجھے کہتے ہیں خوب تماشے آتے ہیں میں نے کہا یہ تماشوں کی دنیا تم نے لگا کیوں پوچھ رہے تھے کمنٹ کو سنانا چاہتا تھا کہ چوری کی کتنی قسم ہے کپڑا چوری کرنے والا چور ہے سونا چوری کرنے والا چور ہے موبائل چوری کرنے والا چور ہے میں پوچھتا ہوں سنتوں کا بھی کوئی ہے دنیا میں پوچھنے والا کہ سنت کے مقابلے میں جو جی بدت کا بازار کرب ہے اور توحید کے مقابلے میں عید شیر کے اڈے کھائے ہوئے ہیں ان عالمی بینکروں کو ٹکیتروں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جو کوئی چوری کرے غلا کرے آئے گا اپنے غلا چوری سمیت قیامت کے, کے دن تمت وفا کلب سمبا کا سبق پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا وہ لائز نبود پیغمبر کے بارے میں ایسا سوچتے ہو افام رضوان اللہ آیا وہ جو اتباع کرتا اور رضا الہی کا کممبا بسحت عمل اللہ مانند اس کے ہیں جو مستحق ہوا غزب خداوندی کا واہ جہان نس کا ٹھکانے بھی دولت ہے وہی سل بسی نا کار آباد گجم درجات یعنی لاہوم درجات یہ درجوں والے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھ رہے ہیں ان کے احمد کو اللہ بزیروں میں وایا ہوا لقدم اللہ باسفیم رسول منان حسین اگر کوئی ہو وہاں تو مجھے روح المعانی تیسرا اور چوتھا پارا لے ہے اگر کوئی ذی عقل موجود ہو تو آ کے چابی لے دفتر سے یا مکتبہ سے تفسیر روح المعانی وہ حصہ لے ہے جس میں تیسرا چوتھا پارا ہو تاکہ شیخ ولی الدین کی عراقی کی عبارت دکھاؤ یقیناً <تصفح> احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر جب بیجا ان میں پیغمبر انہیں میں سے بینن فسم یعنی بشرن کبشریم انسان کب اسلحم بنن فسم بن من سے بم بنی یادم وہ امین پہلے کا خیال رکھا اچھا پیدا کر لو خیال رکھو ایسا ہونا چاہیے یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر جب بے جائن میں پیغمبر انی میں سے جو پڑھتے ہیں ان پر خدا کی آیتیں اور کو پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی طرح بول حکمت اور سکای کو قرآن و سنت وہ ان <مُبِيرٌ> اس سے پہلے کھلی گمرائی میں یہ رسولم من انف سے اس پر مفسرین کہتے ہیں اہل سنت و کے کہ پیغمبر بشر ہے پیغمبر انسان ہے پیغمبر بنی ادم ہے اب بعض بعض بنتیوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی مانتے ماننا پڑے گا تمہیں منوایا گیا الحمدللہ یہ ایک عبارت دکھاتا ہوں جس میں تفسیر روح المانی والے ایک بات کر رہے ہیں کم, کبھی کبھی کوئی کمکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس ہمارا ایمان کبھی مرے ہم کو اس سے باقی نہیں ہے بشر و نور ہے اس کا رد کیا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا نبی عرب ہے عجب نہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر بشر ہے جن نہیں ہے نور نہیں ہے ملک نہیں ہے سیل شیخ ولیدین علیہ یہ سارے مشکل حال العلم دکو صلی اللہ علیہ وسلم بشر وہ مڈل عربی شرطنفی شخصن صحت علیمان اور بنفروز ان کے یہ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ حضرت عرب تھے عجب نہیں تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے فواج بے ان شرط انفی صحت علیمان انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو شرط ہے ایمان کی صحت کے لیے ثم قال پھر فروا فنو کالا شخص بلس محمد صلی اللہ وسلم حل میں یہی مان رکھتا ہوں کہ پیغمبر کائنات کے لیے بھیجے گئے لا لاضری هل هو من البشر او من ال او من الجن ولا لاجری هل هو من الرب یا ملا اجب ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا كہ بشرط فرشتہ یعنی نور یا جد یعنی نار اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ عرب تھے آجم اگر کوئی شخص یہ کہے فلاں شک کفی کفری ہی اس بشریت کے منکر کے کفر میں شک نہیں کیوں لکزیب ہل قرآن کی تقزیب کرتا ہے اس میں نبی کو بشر کہا ہے وہ جہدی مات القت قرون الاسلام حلفن انصل فن بسوارا معلوماً میں ضرورت ان درخواست سے اولا اور وہ انکار کرتا ہے اسلامی تاریخ کا جو سلف اور خلف سے چلا آیا ہے اور اس میں بیا اور خاص کر فخر البرصلیم و سلم بشر خاص و عام کو برابر معلوم ولا عالمفیز کا خلافت شہولی الدین کہتے ہیں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے فلاؤ کان اگی یہ اگر نالائق ہے لا یار فضالے جانتا نہیں و جبہ تعلیم ہوئی یار سمجھانا پڑے گا فائن جہاد آباد ذالے پھر بھی ضد کرتے ہیں نہیں بشر نہیں ہے حکم نا ہم حکم کریں گے کہ یہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے مبتدین تفسیر روح رحلمان یہی عائد کا ذہن اس نسخے میں چار سو آیت کا زیر یاد رکھتا ہے رکھا اللہ یقیناً احسان فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر جب بھیجا ان میں پیغمبر اری میں سے جو پڑھتے ان پر آئے تھے اس کی بات کرتے ان کو دیتے تعلیم قرآن و سنت کی حضرت یہ لوگ پہلے گمرائی میں تھے او نما سوابت کو مصیبت ان جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف جب بھی پہنچتی ہے قداصب تم اسلحی ہاتھ تم بھی پہنچا چکے اس کا دوہرا مسلح دوہرا کل تم کہتے ہو انا حاضہ کہاں سے تکلیف آئی قل ہوا میرے انتحان ہو سکم آپ فرمائیے تمہاری طرف سے ہند اللہ کل نشین قدیب بے اللہ ہر چیز پر قادر ہے ماں سوابقم یو مل تقل اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہے لڑائی والے دن فوید للہ اللہ کی حکمت تھی ولیال موم دین تاکہ ظاہر کرے مسلمانوں کو ولیال امل نذیل نہ پھکو تاکہ ظاہر کرے منافقوں کو وکیل رحم کہا گیا ان سے تعالو کاترو ہی سبیر اللہ آؤ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اوت پھو یا دفاع کرو کم از کم ڈیفینس تو کرو کالو کہتے ہیں لونا لب و کتا کو اگر ہم جانتے قتال ضرور ساتھ دیتے یہ کہہ کر ہوم لل کفر یوم یہ کفر کے اس دن زیادہ نزدیک ہے من ہوم یہ لوگ لمان ایمان, ایمان کے کا مقابلے کافروں کے فائدے کی بات کہیے نا ہم یاد نہیں جانتے اب نہیں کر سکتے ہوم لل کفر یوم اقرب من ہوم لمان یہ لوگ اس دن بجائے ایمان کے کفر کے قریب ہیں اور کفر سے دور رہنا ضروری یا کلو نہ بے افواہم یہ کہتے اپنے منہوں سے مالی سبھی کلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں ولہ عالم بمایت تم اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اللہ جی نہ کالو وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وہ اور بیٹھے رہے لو تو ہماری بات مانتے ماں کسی نہ مارے جاتے کل فدر کو مل موت کہو تم روک لو نا اپنے سے موت تم مرو گے یا دوسروں کو بچانے والے تم بچو ان کو تم سواد اور وہ جو خدا کے راستے میں مارے گئے وہ مر گئے سبندی نہ مت گمان کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے جی اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں بلا انہیں درب میں بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں یرزقون ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے فری نبی متا ہوں اللہ واقع خاطم آئے اور توسی میں دیکھیں کہ یہ کون بیٹھے ہیں دس دفعہ یہ بات ہوئی لیکن غیرت نہیں تو اسی والے دیکھیں کہ کیوں وہاں بیٹھتے ہیں سونے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا کرنے بیٹھتے ہیں اعلان کے بعد وہاں بیٹھتے کیوں علم آئی کہ کوئی معذور ہو بوڑھا ہو اس رسول قسمیں ہو مگر وہ لوگ گمان نہ کرے جو مارے گے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں انہیں روزی دی جی جاتی ہیں فری ن بات اللہ ہوں بن یہ خوش ہوتے ہیں وہ جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے وست نہ مِنْ نہ <خَلْبِم> اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو ملے نہیں ان کو پیچھے سے تو کہ ہمارے زندوں کو پتہ چلے اللہ خوف رہی ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر بلاؤں ضرور نہ یہ غمگیر ہوں گے یہ شوا کی آرگوں تھی خواہش کی ہوگی یس تب شروع مر اللہ و فضل خوش ہوتے اللہ کے نعمت اور فضل پر وارن اللہ اجر وجرل اور بے شک اللہ یا نہیں کرے گا جرم مسلمانوں کا اللہ جین مسلمان وہ رسول جنہوں نے اطاع کے اللہ رسول کی بمبازما و ملک بعد ان کے کہ ان کو پہنچی تھی تکلیفیں اللہ عہد میں مسلمانوں کا ظاہری شکست ہونے کے بعد مشرقین کو جب دوبارہ شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے آگے چل کر آپس میں کہا کہ اچھا موقع ہے اکثر زخمی اور مر چکے ہیں جا کے ان کو ختم کیوں نہیں کرتے ابو سفیاان نے کہا جو تم کہو گے بھی میں مانوں گا ایک بات یاد رکھو شیر جب زخمی ہوتا ہے وہ پھر پہلے سے بڑھ کر لڑتا ہے اب کے حملہ کر کے دیکھو اپنا حشر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی آپ نے کچھ صحابہ کو جمع کر رکھا کہ راستے میں ان کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے کیسے آتے ہیں اس کا بیان ہے یا بدر سوہرا کا بیان ہے لذین اصنوں میں واسطے ان لوگوں جو اخسن ہی ان میں اخسنی کمرتے ہوئے نہیں کوئی بہتر آزاد ہو بلکہ اعلی امال والے ہو اجر و تک پر نصیڑائے اللہ جین لوگ ان سنی وہ لوگ جن کو جب لوگوں نے کہا اندر سک جب اب لم لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے فخو ڈرو فزاد ہوں بڑھ گیا ان کا اور ایمان کا آنے دو ذرا آنے دو وقانو حسب کہنے لگے کافی اللہ ہمارے لیے اور بہترین کار سازے ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے آپس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے حسب اللہ علیہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں حسب اللہ ون الوکیل پڑھا اشا علیہ السلام نے فرون کے دربار میں حسب اللہ و نئے پڑا جو بھی موقع پر اس کو پڑھے گا بابرات واپس ہو گا. اللہ کچھ سال پہلے حالات بہت خراب تھے رمضان شریف میں بہت ساری مسجدوں میں احتکاب ختم کیا گیا بہت ساری مسجدوں میں تراویح کی جماعتیں رک گئی توبہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ عید ہم متصل میدان میں پڑھتے ہیں جو اب پارک بنا ہے اور اب بھی وہی پڑھتے ہیں الحمد للہ یہ مان لے کہ کچھ بزرگ نمازی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ نہیں مانی جائے لیکن ہم اپنے فراہم سبھی پورا کرتے ہیں میں نے کہا ماننے کی تو ضرور مانوں گا آپ میرے محترم ہیں میرے قدردان ہیں انہوں نے کہا اس علاقے میں سب سے قیمتی انسان آپ ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں اور اگر یہ نماز مسجد میں ہو جائے تو مسجد نبئی بھی عید ہوتی ہے مسجد آرام میں بھی ہوتی ہے مینوریٹون بھی مسجد میں پڑھتے ہیں فاروقیہ والے بھی میں نے کہا میں نے ان کو کہا سران کو پر آپ کا مشورہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو میدان میں نکلنے سے کیوں ڈرا جا رہا ہے آپ کا مشورہ سران کو پر مگر پرنا لا تہوی جب آپ عید کی وہی ہوگی جہاں ہمیشہ ہوتی تھی یہ ناممکن ہے کہ ہم اندر آ جائیں یہ نہیں ہو سکے ان کے جانے کے بعد نوجوانوں کا ایک پوٹ آیا اور انہوں نے کہا عیدگاہ وہی ہوگی جہاں آپ نے سال محنت کی ہے اور ہم اس پورے علاقے کو سیل کر دیں گے مگر ایک گزارش ہے کہ پولیس کو نہ آنے دے اور سرکاری لوگوں کو ہم جو سامان لے کے آتے ہیں بچاؤ کا وہ نظر میں رکھتے ہیں بعد میں ہماری گرفت کرتے گئے کہاں سے آپ کے پاس تھا مجھے ڈی سی نے کمشنر نے فون کیے کہ آپ کی عید کا کیا مسئلہ ہے کیا کتنا پولیس چاہیے میں کچھ بھی نہیں چاہیے میں آرام سے باؤں کہا کیوں میں نے کہا محلے کے جوانوں نے ذمہ داری لی اور واپسی بہت ہی محل سے لے کے سیاول کالونی تک اور جی کے اسٹاف سے لے کر کے یا پانچ نمبر کے بارڈ تک ان نوجوانوں نے اللہ کا ایسا سیل کیا کہ اس میں صرف مولانا حسیم کی سائیکل چل سکتی تھی باقی کوئی چیز کی جا لا الہ الا اللہ یہ افسری لوگ جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ہو درو فضاد ہو ایمانہ ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اکثری ہونا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا یہ رنگ چڑھ گیا تو توحید زبان و دل میں رہے گی سنت ہی سنت کے پاپ میں رہو گے شرک اور بدت قریب نہیں پٹے گی اور اگر یہ رنگ نہ چڑھا تو جیسے تھے ہے حاضر طالب لم يستفد کل من مل جا میرا وہ والنا یار یہ طالب جیسے آیا تھا اس طرح ہی واپس ہو رہا دب حکشمن چار پائی برو کتاب ویار آگل پڑو گئے پڑا ہوڑے پڑیوں پڑو وی رلو ٹانگوڑ رنگ کاجی جی سڑو اب پلا باگڑوں خالو حسب اللہ اور کہنے لگے اللہ کافی ہمارے لیے و بہترین کار ساز ہے فضل واپس ہو گئے اللہ کی نعمت اور فضل سے لم عم سو چھوہ تک نہیں ان کو تکلیف دے وہ تب اللہ اور یہ اتباع کرتے ہیں اللہ کی خوشنو دی مسلمان گئے وہاں رہے مشرقین کوئی نہیں آیا بخیر وافیت مسلمان واپس ہو گئے واللہ عزو فضل نظیم اللہ بڑے فضل والے ان نمازاری کو مجھ شیتان ہوں یو بے شک تمہارا یہ شیطان ڈراتا ہے اپنے جیسے کو اللہ تخاف ہوں مت سے وقاف نہیں مجھ سے ڈروئن کن تمبو بلائے حسن کلین سارے ہوں نقل قبر آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں قبر میں ان الله شعیح بے شک وہ اور نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے دین کا کچھ بھی یو رید اللہ اللہ چال حسن فی الحال چاہتے اللہ کے ڈر ہے ان کا کوئی حصہ خیرت میں بولا عما صاب و نظیب بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کی ہے جو کفار لڑ رہے ہیں مشرقین وہ صرف آخرت برباد کر رہے ہیں ان الدین اشترب القفر ابل ایمان وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر ایمان کے مقابلے میں نئی دلہ شیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ولاحم عذاب العلیم عذاب کی ساری قسمیں ذکر ہو گئے ولا سبن کفران ہوم اور گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو مہلت دیتے انہیں خیر اللہ سے وہ بہتر ہے ان کے لیے انہوں لیا اسدا دوں اسماں ہم محلت دیتے ان کو کہ وہ اور پڑے گناہوں میں وہ لہما ذاب مہین ان کے لیے زبرسوا کون ہے ماں کا نلّی اللہ کے چھوڑ دے مسلمانوں کو جس حالت پر تم ہو حتہ یمیز الخبی مینت تو یہاں تک کہ علاجہ کرے ناپاک کو پاک سے عجیب نقطہ سنو اور میں ناپاک کو ہٹانا ہے پاک سے پاک اصل ہے نا تو دودھ رہتا ہے تنگ نکالا جاتا سالن اصل ہے اس میں کوئی چیز آ تو وہ ہٹاؤ یہ نہیں کہ سالن سارا پھینک دو علم یہ کہ یہ آ رہا ہو وہ ماں کا ڈلہ نہیں یہ خدا کی اطلاع کرے تم لوگوں کو غیب پر غیب سب کو تو نہیں ملے گا ولا کن اللہ ہے اج تبھی بل لیکن چنتا ہے پیغمبروں میں سے جن کو چاہے ان کو غیب کی اطلاع کرتا ہے امبا کرتا ہے اظہار کرتا ہے نقطہ یاد رکھو کوسری نے مقالات میں لکھا ابن عابدین نے خطاو شام میں لکھا اور تمام مفسرین نے یہاں لکھا فمائکن و بہلام اللہ لا یکون من الغیب بن گئی بھی شہر فمائکن اللہ جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہو جائے وہ غیب نہیں ہو رسائل میں ابن عابدین کا ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے سل الحسامل ہندی فی نصرت شیخنا مولانا خالد ان نقشبندی کوئی پیر تو اس کا ہندوستان کا سل الحسامل ہندی فی نصرت شیخ نا مولانا خالد ان نقش بندی اس رسالے میں مسئلہ غیب بیان ہوا ہے اور صاف کہا ہے کہ غیب مخصوص سے باری تعالیٰ جی و عطائی کی ذاتی اور اتائی کیا کہ تقسیم فضول ہے نبی کا وجود اتائی ہے نبی کا نبوت اتائی ہے اس کا معراج اتائی ہے قرآن عطیہ ہے تو کوئی اور چیز غیر عطیہ کیسے ہو سکتی ہے لیکن نفی عطائی غیب کی ہے کہ خدا نے جیسے نبی کو اتائی علاق نہیں بنایا اس طرح عطائی ریبدان بھی نہیں بنا ہے فریق مخالف کے مشہور عالم مولانا محمد شفیع کاڑوی انہوں نے بھی تارف علماء دیوبند کے اخیر میں اعتراف کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی یا ولی عالم الغیب ہے کیونکہ اس کی نفی قرآن و سنت میں ہوئی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صدر دارالعلوم کراچی ہی فرماتے ہیں کہ میرے پاس آتے رہے اور ہزاروں قطار روتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا ہم نے ساری زندگی کہیں اور گزار اب سب کچھ معلوم ہو گیا لیکن وقت نہیں ہے پارلیمنٹ بولی حبیب اللہ مدنی نے رسالے میں بھی یہ لکھ دیا ہے خدا کسی کو رائے حق دے تو کون روک سکتا احمد الز خان صاحب کا ایک خصوصی شاگرد تبفتی عبد القادر جہانگیرے گا اور وہ بہنوئی تھے حضرت و شیخ ملا رس اللہ صاحب کی بڑی بہن ان کے پاس تا. عمر میں بھی وہ بہت زیادہ تھے اور اس نے چھوٹی کتاب احمد الز خان سے پڑھی مرقات اور بدی المیزان اور توضیع اور متول اور یہی کتابیں خان صاحب سے پڑھی بہت زیادہ احترام کرتے استاد محترم مولاند اللہ فرماتے تھے کہ جب میں نے مشکات موقف نلے کی کتاب مکمل کی تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب دور حدیث کہاں کریں کہ تو میرے والد نے میرے بہنوئی مفتی عبدالقادر سے پوچھا اب مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ان کے استاذ کے بیٹے حامد رضا خان منظر اسلام آباد بریلی میں پڑھا رہا ہے ظاہر ہے یہ وہی کہیں گے کہ ہمارے استاذ کے بیٹے کے پاس جس کو مفتی اعظم ہند کہتے تھے مبتزی کبوفی عبد القادر صاحب نے اس وقت تو چپکی اختیار کی دو تین دن بعد کہا کہ اس وقت دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم اور حدیث کا امام اور مزہ مذہب, مذہب حنفی کا صحیح معنوں میں شناور اور پیغمبر کا سچا عاشق وہ دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث پر گامزن ہے اور اس کا نام مولانا محمد انور شاہ ہے ہمارے اور ان کے اختلافات شدید دوئیت کے آپ اسے چھوڑیں لیکن آپ لطف اللہ کی زندگی ضائع نہ کریں اور ان کو فوراً دارالم دیوبند لے جائے استاد یہ کہہ کے فرماتے تھے مختصر دے لے افسان دا بے ماں کو بولتا ڈوبک ڈول ٹوک میں کھولے دیوبند کا متباد لے گئے آدر سے بنے گئے نہ صرف منصف سڑو حضرت کو کہتے تھے کہ تم دیوبند کو میں نے مل جائے اور یہ بات صحیح تھی گور نے والد کو کہا مولانا رس اللہ کے والد مولانا عبد صاحب تفسیر حقانی مولانا عبدالحق کے استاد تھے بہت معمر تھے اور اس وقت وہ حدیث پڑھانا چھوڑ چکے تھے ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھا چکے تھے دارالم دیوبند کو اطلاع ہو گئی ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب جو تفسیر حقانی کے مصنف کا استاد ہے مولانا عبدالحق قادری جہانگیر بھی وہ دیوبند آ رہے تھے مولانا انور شاہ صاحب چند علماء کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے دیوبند سے باہر نکل گئے تھے حضرت فرماتے تھے کہ میرے جتنا علم پڑھا تھا میرے استاد بھی وہی رہتے تھے والد صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے اور فرماتے تھے میں جوان لڑکے کو لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا یہ بہت مشہور تھا تو جب دیوبند میں داخلہ ہو گیا تو میرے ساتھ میرے والد کو بھی کمرے میں جگہ دی گئی لیکن میرے والد نے تین چار دن کے بعد کہا کہ اب میں جاؤں گا اور آپ آرام سے دیوبند میں دو ریلیز کریں شا سب کے علوم حاصل کریں تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ساتھ آٹھ سال سے آپ میرے ساتھ ہیں اب کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مجھے ڈر تھا کہ آپ گناہ کر لیں گے مولانا انور شاہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا اس وقت ان کی عمر ان کے والد کی سو کے قریب تھی اور شانور شاہ صرف ساٹھ کے قریب تھے لیکن مولانا عبد الحق کادری نے اپنے بیٹے مولانا الف اللہ کو کہا کہ مولانا محمد انور شاہ کے استاد ہیں آپ ان کے درس میں بیٹھ کے بخاری ترویدی پڑھیں گے یہ وہ چہرہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا دن بدن اس کا تقوا پریزگاری بڑھے گی کیا کیا آسمان تھے تقوا اور ولاد تھے جبکہ وہ نہ دیوبند کے عالم تھے نہ دیوبند کے پڑھانے والے تھے نہ پڑھنے والے تھے شان شاہ کے مقام اور مرتبے کو اتنا مہت اور میں بس میرے والے صاحب روانہ ہوگا دہلی اور دہلی سے گرم رکھ رہ لاہور اور جاگلا اب میں نے دو رجیز کر کے پانچ ضلع ہو کے آیا تو میرے والد صاحب اور جہانگیری کے لوگ اٹک کے پل تک استقبال کے لیے پورا گاؤں آیا ہوا تھا پورا علاقہ اور والد نے مجھے بعد میں کہا کہ میرا مشورہ اب بھی ہے کہ آپ ایک سال کے لیے پھر جا کے شاہ صاحب کے درخت میں بیٹھ جائیں لیکن افسوس کے اگلے سال شان وارشا سے دارال دیوبند چھوڑ گئے اور وہ ڈابیل چلے گئے اور وہاں ان کے شاگرد اور واقعات لا تمبری ان تو بھیا اللہ ماں کا نگا ہو لے نر المنی نہیں اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حال میں جس میں تم ہو یا بیز الخبیز من لگ پائیے تک کہ کرے ناپاک کو پاک سے وَمَا كَانَ اللہ کمر الگائی بھے اور نہیں اللہ کیا گاہ کرے تم کو گئے پر ولاکن اللہ بے رسولی ہی وہی لیکن اللہ چنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے فعامو بلائی و رسولی ہی بس ہی اللہ اس کے رسولوں پر تو باقی مسئلہ علم غیب اگر خدا نے توفیق دی کسی جگہ بیان کر لیں گے ورنہ محقق الاثر کی کتاب اجالت و ریب ان مسئلہ علم غیر دیکھ لینا اس جیسی کتاب امت میں کسی نے نہ لکھی اور نہ لکھ سکے پیڑ دارال دیوبند کے مسلک کے لیے جو کام سرفرآسان نے کیا ہے اب ورین و آخری میں کسی نے نہیں کیا ہے امام تھے اس میدان کے اور خوشی ہے کہ ہم بہت قریب میں رہے میں ہر مہینے تقریباً خدمت ہے دش ہر مہینے جب سے بیمار پڑ گئے تھے تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے اللہ اللہ شیخ شیخوا کی شدید اختلافات کے باوجود دارال دیوبند کے ساتھ سالہ میں مولانا مولا غلام مولا اللہ خان صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی تھی مجھے بھی پتہ چلا میں اس کمرے میں عیادت کے لیے گیا واللہ العظیم پیروں کی طرف ایک عالم بیٹھے تھے بہت مضبوط جسم کے اور عمدہ شال اوڑے ہوئے تھے وہ شیخ القرام کے پیر دبا رہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا یہ مولانا سرفرآسان تھا سرحد ایک حسین جمیل بڑے چھجے والے لمبی داڑھی خوبصورت ایک منوروں موبطر میں نے کہا یہ کون کہا یہ نئے شاہ بخاری گزرا ایک پلنگ خبر ابھی بھی حضرت کی وفات پر اس گروپ نے آ کے باقاعدہ تعزیت کی لیکن افسوس تو اس میں ایک نام اور نا احل کی وجہ سے کی ہو گئی جس پر بجا طور پر حضرت کے بیٹے مولانا زائد الرشید نے گریف کی اور ناراضگی ظاہر کی اختلافات کو قیامت تک پہنچانا کوئی انسانیت تھوڑے ہی ولاح سبن اللہ جی نے اب خدو نہ بم اللہ گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا کہ یہ کوئی فضل ہے اس کا وہ خیر اللہم یہ بخل یا مال ان کے لیے بہتر ہے بلوشر اللہ بلکہ وہ بدتر ہے ان کے لیے سیدتم وکنما بخیلو بھی امل قیام قریب گلے میں ڈالا جائے گا ان بخیلوں کے قیامت کے دن اسی مال اسی دولت کا اجدہ بنے گا اور وہ اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا جیسے کہ مانے زکات کے لیے بخاری میں ولی اللہ میراث اور اللہ ہی کا ہے میراث آسمان و زمین کا واللہ تعملون واللہ سے لقد اللہ بما تعمل خبیر و اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے لقت سب اللہ قول اللہ قالو ان اللہ فقیر و نخل و اک یقیناً سن چکے ہیں اللہ باتیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں اللہ محتاج ہے اور ہم بالدار ہم سے صدقہ کا مانتے ہیں غیرات مانتے سنک تما لکھ رہے, جو رہے ہیں جو یہ بک ہیں وہ قتل اور یہ جو قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر حق نہ حق وَنَقُولُ نقولو کہیں گے زوکو اذاب الحری چکو عذاب جلانے والا جو جلانے والی باتیں کرتے ہیں کا بھی ماں قدم اتائی کو تمہارے آگے بیٹھنے ہاتھوں کے اند اللہ نے سبھی زلہ بل ابھی بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ ذلح مبارکے کا سیدھا ہے خدا کی صفات کامل ہوتی ہے اِنَّ اللہ لَا زرَّ زرَّ برابر بھی ظلم نہیں کرتا لیکن اگر کرتا تو بہت کرتا کیونکہ صفات کمال کی ہوتی ہے اللہ قالو وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ حدیلی بے شک اللہ نے ہم سے آہد کیا اللہ کہ کی ہم نلہ ایمان پیغمبر پر ہتا یا دیا نہ قربان یہاں تک کہ لے ہے ہمارے پاس ایسی قربانی تاقل ہونا جس کو آگ کھا لے گزشتہ زمانے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ غنیمت آگ آ اس کو جھلسا دیتی تھی یہ قبولیت کی دلیل تھی اس امت کو یہ شان دی گئی کہ ان کے طلباء ان کے فقراء ان کے مساکین کھائے دبائے نیند کا کام کرے کھائے دبائے نیند کا کام کرے اللہ تعالی نے سب کے خیرات زکوات کے ذریعے دارالبوں کو مدرسوں کو سرسبز و شاداب کر اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اسلام کا رکن ہے اور نماز کے بعد فوراً زکوات فرض ہے اور زکوات کا فرض ہونا سمجھنا صحیح طرح نکالنا اچھی جگہ پہنچانا فائدے کے لوگوں کو دینا یہ مومن کا فریضہ ہے اس میں شیٹ لوگ زیادہ اپنے چے پے نہ کریں شکر کریں کہ ایسے پاک لوگ موجود ہیں ورنہ خدائی خدمت کے نام پر ان کے سرمائے تباہ و برباد ہو جائے اور صدقات کے زکوات کے جو اہل ہے غریب مسکین مستحق ان کے لیے اس نے کوئی ترغیت نہیں لہا صدقہ کا ولا ہزیر اور جب آپ سے کہا گیا صدقتن کتن تو ستیہ کا بخاری میں آپ نے کہا نہ بی محل بی بیرینا نے لے لیے ہو گیا اب بی, بی بریہ ہمیں دے دیا بہترین گیف ڈالائی سوباخلت محلہ بہت امید غریب ہیلے کر دے ہیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے جزیے مل گیا بلدازی میں قاضی خان میں خلاصہ میں کہ بس وہ وکیل ہے مستحقین کا اور قبض الوکیلی کا قبض ال محتم یا ناظم کا قبض کرنا ادا ہو گیا نہو حیات مایسر و نا کن کی مسالے طالبات نہ زندگی وہ بولی حیا نا نہ مسلط دیا وہ نرو دول خیالہ بوری بروتو قبول کرتے تھے تو بے کار باد اس کی عادت نہیں رہی فکا آ گیا فکا آ گیا فکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محتم یا نازم طلبا کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کا قبض قبض الوکیلی کا قبض لحصیل وہ قبض کر لے تو نا حلت مہلت جب اس نے قبض کر لیے طلبا کے مصالح میں اب اگر ان کی عین ذاتی فوائد کی ضرورت اب کم ہے پوری اللہ کر رہا ہے تو وہ دوسرے مقامات پہ لگا سکتے ہیں جہاں تیار لگتے ہیں فتاوے دارال دیوبند قدیم جلد صانی کے اخیر میں مولانا مفتی عزیز الرحمان نے بھی مولانا شرفری سے مشاورت کے بعد اس پر پدو دیا وہ مولانا خلیل احمد اور مولانا گنگوئی کا بھی اس پر اطمینان لکھا ہے تو وہ ہیلو جو کیے جاتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں وہ ایک احتیاط تو ہے ضرورت نہیں ضرورت پہ تھا جب صدقات زکوات معتمل نے وصول کیے یا ادارے کے محتمد نے ناظم نے انڈا حلت محلہ میں نے دارالختہ والوں کو مسرہ سمجھا دیا تھا لیکن میں نے کہا کہ خاص لوگوں کو دے عام لوگ کو نہ دے یہ زکاتور اور ست چور لیکن مسئلہ تو پھیل جاتا ہے اللہ اللہ, اللہ دینی نہ لوگ جو کہتے تھے ان اللہ آہ نہیں لئی بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا کہ ابھی مان پیغمبر پر جب تک دکھا نہ دے کہ قربانی کا گوشت آپ کھا گئی اور آپ تو صحابہ کو کھلاتے کل خجہ کو رسول من قبلی بلبئی آپ فرمائے آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے روشن دلیلوں سے ببندی کل تم اور مطالبے کے ساتھ جو تم نے کہا پلی ب قتل تم قتل کر رہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کہنے میں جھوٹ ہے وہ ان کو سوال پہلے کن زبو کا پس اگر یہ آپ کی تقسیم کرے فقد کل سے بر و سلم میں قبلے بس ترقی تقسیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہرے جاؤ بل بھئی نہ جو آئے تھے موجود لے کر بزد مری صحیح فیول کتاب المنی اور کتاب روشن کل نفس ذائقہ الموت ہر زیرو چکنے والا ہے موت کو کل نفس کل مزاف نفسن مضافیلے یہ خب مبتلا ہے اور ضائع ہی بھی مضاف الموت مدافیلے یہ بھی جملہ یہ خبریا تو کل نفس یہی نفس چکنے والا ہے موت کو یہ نہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکے گا مزہ مزہ نہیں ہے پتہ چل سک مزے مزے کتنے بندے کوئی پکوڑا ہے کیا مزے لے رہے ہیں اپنی طرف سے اب جس مفسر نے یہ مانا کیا غلطی کی ہے. ہر نفس ہر زیرو چکنے والا ہے موت کو یہ کلڈ نفس ہی کی خبر ہے ساہے قتل موت یہ کہتے ہیں ہر نفس چکنے والے موت کا ذائقہ وہ ذائقہ نہیں ہے ذائقہ خود اس کا مضاف ہے یہی ذائقہ ہے کیونکہ نفس مندرس ہے ہر نفس چکنے والا ہے موت یہی تبدیل موت کا مزہ چکنے والا ہے فضول والا عربی ترکیب سے نواقفیت ہے وہ نما تو میں عمل اور بے شک پورا پورا دیا جائے گا تم کو اجر قیامت کے دن فمن ضم جہاندار جو کوئی بچایا گیا جہانڈن سے خدایا میں جہانڈن سے بچا بہت خلل جنہ اور جنت داخل کیا گیا یا اللہ اپنے فضل سے جنت اور فردوس جنت نصیف فرما فقط فاص پس و کامیاب ہے عمل اللہ بتاغ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے گا آدمی سمجھتا ہے کہ بے اور میرے مزے ہے بے اور میرے مقام بابا تو بنتی ہے تم لبی انگمان خو سم یقیناً جان چل جاؤ گے و جان میں بولے تسما ان من اللہ دی نہ تم میں نہ قبل قوم اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اللہ اشرک اور بشرکوں سے کیا سنو گے ازد کثیر باتیں تکلیف دینے والی تکلیف ہے زبانی تکلیف بہت بہت وہ ان تصویروں صبر کرو و تب تک تھپوا کرو ارف انتظار کے میں نا ضم بس بے شک یہ کاموں میں سے ہے اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن روشنی رسید کرے گا وہ اللہ عم الین اُل کتاب یاد کرنے کا ہے جب پکا وعدہ لیا اللہ نے کتاب والوں سے کیا وعدہ لیا تم یہ نو یہ قرآن بیان کرو گے لوگوں کو بلا تک تمہ نہ چپاؤ گے نہیں فل بز ورا انہوں نے آہت کو ڈال دیا پتے پشت وش کرو بھی سبدھن قلیلا لینے لگے اس پر قیمت تھوڑی تو میں سماش کروں کیا نا کارک چیز لینے لگے فلا تخ سبندی یف رہو نہ نبیم گمان کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو وہ دیتے ہیں یا جو امان وہ کرتے وہ یو ہے نہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو جائے بے مالم جو انہوں نے کیا ہے جھوٹی تعریف چاہتے ہیں تخ سبند نہ آپ نے گمان نہ کرے بے ان کے وہ بچیں گے بنلازاب عذاب سے وَلَهُمَا صاحب النب ان کے لیے حساب درد نہ ولی بل خصما واقع اور اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا وہ اللہ والا گل نشین اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رہے سورت کی بھی دلائل قدرت سے تھی اور سورت کی انتہابی بھی دلائل آفاتیہ دل قدرت و تکوین سورت کی ابتدا اور وقت مسئلہ ب تفصیل بے رد پر مشتمل اور سورت کے انتہا میں تمام وہ مضامین بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ لٹائے گئے ان بھی حلق سماواتی و لردی وقت لافی واری بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے یعنی عام کائنات کے و اختلا فلے اور رات اور دن کے بدلنے میں جیسے حضرت آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ ہوا کی تخلیق بغیر ماں عیسا مسیح کی تخلیق بغیر آپ لآیاتن ان نشانیاں ہیں لولی باب والوں کے لیے اللہ دینا عقل والے وہ ہیں اللہ جو یاد کرتے اللہ کو قیامن کھڑے وہ بیٹھے والا جنوب کروٹ کے بل وہ فِي خَلْقِ نا کہ خلقستم والا وہ سوچتے ہیں اللہ کے پیدا کرنے میں آسمان و زمین رب بنا ماہ خلق تحضرآباد چلا پیدا نہیں کیا اس کو بے کار کا تیری دات پاک بکنا زا بنار بس ہمیں بچا جہنم کے حقاف سے یہ آدم کی تخلیق تقریباً اور یہ ہوا کی تخلیق تقریباً اور یہ عیسا کی تخلیق تاجی بن یہ سب کے سب خدا کی خدائی عظمت پڑائی سمجھنے کے لیے رب بنا کا منتخل اے ہے پرویزدار بے شکاب داخل کرے جس کو جہنم میں جیسے یہود بجے ظلم و زیادت بابت و زیر اور مائی مرے اور عیسائی مسیحی بابت عیسا مسیح فقدا آپ نے رسوا کیا اس کو مالی وی رو سواد نہیں ہے ظالموں کے بچانے والے رب بنا پر ان نہ سمے بے شک سن چکے ہیں منا ندا کرنے والا قرآن منادین دائن پیغمبر اسلام جنادی دل جو آواز لگاتے ہیں ایمان کا انام رب ایمان لا اور ہم نے ایمان لایا ربنا فخر لنا ظلم ما بنا پر فرما ہمارے برا و سیات نہ دور کر ہم سے وہ توفنامہ لبرار اور موت دے ہمیں کے ساتھ رم بنا ہے پرور دیکار وہاں جو آپ کا وعدہ ہے اللہ رسول کا پیغمبروں کے ذریعے بنا دکھ دنائے امل قیامہ کر قیامت کے دن ہندیات بے شکاف خلاف نہیں کرتے وہاں تو آپ نے کوئی خلاف تو نہیں کیا ہے اپنی قدرت کا کے جلوے دکھائے چار طریقے سے سارا جہان ماں باپ سے ایک آدم بغیر ماں باپ کے دو ہوا بغیر ماں کے تین آدم علیہ السلام بغیر باپ کے چار بس تجاولہ ہم رب کو ہوں بس دعا قبول جن کے رب نے اندھیلاؤ دیو عمل عام بن گم ضائع نہیں کروں گا عمل عمل کرنے والے کا تم میں سے بن ضکر ہے نا اور ان سا لن نہاتی سورت یہ ہے برات اشتحلال مولویوں نے کتابوں میں یہاں سے سیکھا ہر آنے والے صورت کا اشارہ گزری ہوئی سورت کے اخیر میں ہوتا ہے مرد ہو یا عورت جو نیکی کا عمل کرے میں ضائع نہیں ہونے دوں گا بعد حکم میں بعد آپس میں ایک ہو مرد سے عورت عورت سے مرد مرد کو عورت کی عورت کو مرد کی ضرورت اے پلوین حاجر بس وہ لوگ جنہوں ہجرت کی پوکھر جن دیا نکالے گئے اپنے گھروں سے وہ فی اور ستائے گئے میرے دین کے راستے میں پریشان نہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ قاتل کیا وتیلو قتل ہو گئے لو کف رنہ نم ضرور دور کر دوں ان کے گنا وہ لو ہن جنتری تحفار داخل کر دوں گا ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہیں رہے سواب امی نے یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ عند صاب اللہ کے یہاں بہترین بدلے ہیں لائبرن کا تکنڈ بنڈ گی نکبر وہ فل بلاد نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں ملکوں میں شہروں میں ملکوں بڑی بڑی عمارات Oh, سینکڑوں میلوں پر مشتمل کارخانے او oh, ایک ایک عہدے کے بارہ بارہ چودہ چودہ لاکھ ٹن خواہ ایک کمیشن ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ کی یہ yeah, ایک درخواست ایک گوبر پارخانہ ایک پیشاب سے ڈرم بھرے ہوئے آج سوت پر بھرے ہوئے بینک کیا یہ ہم ہیں جست برت وقت تخت و امر نہیں ہوں گے دنیا کی چیزوں کے لیے مت کب لو شریعت کے لیے اچھلو خدا تیرے شکر ہے ہم نے اللہ تیرے شکر ہے ہمیں عبادت کی فکر دی خدا تیرے شکر ہے ہم ضد میں بیٹھے اللہ تیرے لاکھ لاکھ کروڑوں اربوں کربوں شکر ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع دیا خدا تیرا شکر ہے ہمارا تعلق تو ہی جو سنت جماعت سے ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم کہ ہم اہل سنت ہیں ہم اہل دیوبند ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہمارے بزرگ اساتذہ و بشائر ان سے ہماری گہری وابستگی اور زبردست راہ آخرت کا سرمایہ افتخار محبت ہے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد میں بیٹھ کر جبکہ سارا جہان غفلت کی نیند میں ہے کوئی سویا ہوا ہے کوئی کروٹ کے بعد کوئی الٹا پڑا ہوا ہے شیطان سوار ہے اس کے اوپر شیطان سوار ہے ان ہے حدیث بخاری میں ہے کنڈا نکیلو و نغدا یوم الجماعت باد الجما ہم پیغمبر کے لوگ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ دن کا کھانا اور دن کا آرام نماز کے بعد کرتے تھے یہ الٹا پڑا ہوا ہے شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی ہے وہ جیسے بھی بیٹھے شیطان تو کسی مدرس سے ہم تعلیم کا خیال نہیں کرتا تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ربی قریب آپ نے ہمیں اچھائیوں کا موقع نصیب کیا ہے سوچ فکر اٹھک بیٹھک آمد راس سات قرآن کے لیے مسجد کے لیے رمضان المبارک تو ہمارا رمضان ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر سبحان اللہ لائبرن کا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلق بل جینا ہیر پیر چہل پہل مزی چرچی کفرو کافروں کے فل بلا ملکوں میں جہر میں بزرگ عالم تھے پرانا فضلیلی کبھی کبھی میں ان کا شعر پڑھتا ہوں میری والدہ صاحبہ نے ان کے ہاں بارہ سال پڑا ان کے یہاں ایسا درس ہوتا تھا جیسے دیوبند کا درس ہوتا تھا استاد مولانا عبد ان کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان حضرت ال استاد مولانا فلح ان سب نے دیوبند جانے سے پہلے مولانا فزی علی سے پڑھا ہے بڑے علماء میں سے اولیاء میں سے ابوالکلام آزاد نے ان کو حق دیکھا کہ آؤ کار دوں گا بگلا دوں گا دو نوکر دوں گا پانچ سو تنخواہ دوں گا یہ وہ وقت تھا کہ شیخ الاسلام شیخ الرم والا جم صدر المدن رسیم دار العلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی کی تنخواہ دار العلوم دیوبند میں دو سو روپئے تھی موانا فضلی کو پانچ سو جائے. کیوں فرمایا بہترین زندگی گاؤں میں فقر میں تھوڑے پر کفایت میں گزر گئی شہروں میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی کمیں زیادہ چاہیے اور اس سے آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے یا اللہ خارون کی ڈیری بیشتی ڈیڑھ دولت گئی اتنا کا ڈیڑھ اس وقت ادرت کی عمر اسی سال تھی اصل میں وہ لکھنے کے بڑے ماہر تھے ان کی ایک تحریر ابوال نے دیکھی تھی اور اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ابوال سے بھی قابل لوگ ہیں یہ تحریر والا ہے ایسا ختم لا الہ الا لائر کا آپ کو تو تعجب میں نہ ڈالے تقلب اللہ جینا چہل پہل ان لوگوں کا کفرو جو کافر ہے کل بلاد شہروں میں متا ان سامان ہے چند روزہ پتا بتا کا کیسا سنا ہے سنا ہے میں نے وہ جو ایک آدمی نے کہا عجیب ہے اللہ پاک جب دنیا کی خوب بےزتی کرتا ہے کیسے بتاش متا بتا کیا گاؤں میں گھومتا پھرتا رہا کہ ان کی زبان بڑی اچھی ہوتی صاف ہوتی تو ایک عورت صبح صبح گھر سے نکلی اور بیٹے کو کہتی ہے خزل جروا اخذ بتا پلے کو پکڑو نہ متا لے گیا یہ پیچھے پڑا وہ متا تو مجھے چاہیے آخذ اسی طریقے سے بٹکا کچری زم کا متا ہے وہ بھی دوڑ رہا تو یہ بھی وہ پلہ ڈر گیا اسے چھوڑ دیا ایک پرانا کٹا ہوا چھوٹا سا کپڑا تھا یہ اٹھا کے لایا اس گھر والی سے پوچھتا ہے اے شاہجہاں شاہ بتا لے بتاؤ روحا بتاؤ البیت ہم اس کو چکی میں رکھتے ہیں چکی صاف کرنے کے بعد اس کا منہ بند کرتے ہیں جو گھر میں تو اس سے زیادہ گٹیا کپڑا نہیں ہے اوی اللہ تو اسی لیے کہتے بتا اور کلی یہ بتا ہے اور بس ختم ہونے والا ہے تھوڑا ہے سم بم اواہم جہاں ڈم پھر ان کا ٹکانا دھو سکے وہ بیسل میں ہاتھ ناکارا بچھونا ہے لیکن کے دلت تک اور لیکن وہ مالدار جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے لگو جناتری انتہا دے رہا ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے ڈہ رہے یہ مالدار یہ کارخانے والے لینڈ یہ کروڑ پتی یہی لوگ مدرس سے چلاتے ہیں خالدی رفیحہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ضلع بن ان دلہ مہمانی اللہ کی طرف سے وماً اللہ خیر اللہ اور اللہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے انہیں پکاروں کے لیے وہل اور بے کتاب میں سے نبی رب اللہ البتہ وہ جو ایمان رکھتے اللہ پر وماؤن ذل اور جو اتارا جاتا ہے تمہاری طرف وماؤن جو اتارا گیا ان کی طرف خاش اللہ ڈرتے اللہ سے لاش کرب آیا کلیلا لیتے اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی بھی وہ لائیں کلر ہوبے ان لوگوں کا اجر و اب کہ ہاں ان سری الح صاحب بے شک اللہ, اللہ جلد صاف کرنے والے ہیں یا منس برو اے ایمان والو صبر کرو سا اور صبر کا درس دو اوروں سے بھی صبر کراؤ و اور جڑ کے رہو جڑ کے رہو صبر پروگرام پر ڈٹو سابرو اور لوگوں کو بھی خیر کے کاموں میں جمنے کی تلقین کرواب جنگی گھوڑے پالو یہ بھی دن ارے بات رابطوں نماز کے بعد نماز کا انتظار کرو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جہاد بھی درست ہو آپ کی نماز بھی وقت پر ہو برو وسواب حافظ کئی اب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ خدایا ایک ہی لفظ دے تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مراعدو لبم مستقو تم بن قوا وہ میرے بات الخل تر جنگی تیاری اور جنگی گھوڑے پالنا دوسری تفسیر پیغمبر سے پوچھی گئی تریوی میں مر ربات ربات کیا ہے کہ ہوا انتظار و سولاد بعد سولاد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہے یہ نہیں کہ بس ہو گئی یہ دیکھا جائے گا نا نا ابھی پھر پڑھنی ہے ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد ہے دل بھر میں اور کوئی کام ہمیں دیری نہیں ہم نمازی ہیں ہم نمازوں والے ہیں ہم مسجد و جماعت والے ہیں اللہ نے ہمارا کام لگایا لاؤ شکر و لمحے دونوں میں جوڑ کیا ہے آہا آئی آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ وی چاند ورشا لکھتے ہیں ابن تیمیہ اور اس کے اصحاب جب قرآن کی آیت پر آتے ہیں بہترین تفسیر کرتے ہیں چاند ورشا لکھتے ہیں ابن المیا وہ لا ہوں بآیت الا اللہ احسن تصویر ساتھ ہم کسی کے ویسے متاثر ہوتے ہیں انور شاہ جیسے آج دو باتوں میں جو ہم امک محترض رہتے ہیں ابن تیویا ابن قیم لیکن قرآن دانی مان رہے ہیں ابن قیم لکھتے ہیں کہ غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دو ملک ہیں اور دو بادشاہ ہیں انسانی جسم ایک ملک ہے دل اس کا بادشاہ ہے اس کو وسو سے آتے ہیں نقصان دینے کے لیے ان وساوس کو روکنے کا طریقہ نماز کے بعد نماز کا انتظار ہے جیسے کہ ملک اور اس سلطنت کو بچانے کے لیے فوج رکھی جاتی ہے اور اس کا ایک بہترین طریقہ جنگی تیاری ہے اعلی قسم کا جنگی ساز و ساماد پیدا کرنا ہے تو ملک کے دفاع کے لیے جو تیاری ہے وہ, وہ راز اور دل کے دفاع کے لیے اور صحت کے لیے جو تیاری ہے وہ انتظار و سلاد باد خدائے بر پہ درے ڈرے بار کی چنی پہ سر اے ایمان والوں صبر کرو اور صبر کی تلقین کراؤ اور جڑ کے رہو متف اللہ اللہ سے ڈرو لا اللہ کم تفریح تاکہ تم کامیاب ہو